اس کے دوران قیام اور رکو اور سجدے قاعدے کے دوران نظر کہاں ہونی چاہیے اگر آدمی قیام کر رہا ہو تو نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے اور اگر رکو کر رہا ہو تو پیروں پر ہونا چاہیے اطحیات میں اگر ہو تو اپنے دامر پر نظر ہونی چاہیے اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ خوشی اور خزو کو پامال کرتا ہے اس سے خوشی و باقی نہیں رہتا مشکا شریف میں سب سے پہلی حدیث یہ تھی جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے اس راوی حدیث بڑی طویل اس حدیث کو حدیث جبریلی کہا جاتا اتنی طویل حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک شخص آیا بڑا حسین اور جمیل خوبصورت کالے پال اور کالی, کالی ڈاڑی والا اس کپڑے نہایت ہی سفید اور آن کر حضور کے پاس ایسے جیسے ہم اتیات میں بیٹھتے ہیں گھٹنے سے گھٹنے میں لا کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد سلام کیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا آپ نے فرما ایمان یہ فرما کی سلام کیا ہے فرما اسلام سلام یہ فرما قیامت کب آئے گی فرما قیامت کا علم جتنا تمہ ہے اتنا علم مجھے میں تم سے زیادہ نہیں جان تم بھی جانتے ہو قیامت کب آئے گی میں بھی جانتا ہوں قیامت کب آئے گی کب پھر ایسا کریں کوئی نشانی بتا دیجیے قیامت سلام نے فرمایا کہ ننگے بھوکے لوگ محلوں میں رہنے لگ جائیں اور اس پر فخر کریں گے اور سنو قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ لونڈی اپنے آقا کو نہیں جنے گی یعنی کیا مطلب عورت اپنے آقا کو جنے گی یا لونڈی اپنے آقا کو جنے گی کا شرائے حدیث ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جیسے لونڈی اور غلاموں کے ساتھ کیا گیا جیسے ماں کو حکم دے رہا آپ کو حکم دے رہا ہوں یہ قیامت کی علامتوں میں سے آئے. اس میں پھر جو صاحب آئے تھے انہوں نے پوچا, اچھا حضور یہ فرما, یہ احسان کیا فرما, احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے اب اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو ظاہر ہم میں سے کسی کی نماز بھی نہیں ہوتی ہم میں کون ایسا مقام رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا حضو نے دوسری بات بیان فرمائی فرمایا کہ اگر تو یہ تصور نہیں کر پاتا کہ اللہ کو تو دیکھ رہا مگر یہ اطمینان کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا اب ہم نماز پڑھیں اور یہ تصور ہو کہ اللہ تبارک کا بالا ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیسا خوف تاری ہوگا کیسا خوشتاری و تاری ہوگا للہ آئے گی نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں بالکل دیکھ رہے جیسے آپ سے کوئی نماز پڑھنے کے بعد سوال کرے گا آپ نے نماز کہاں پڑھی کہ الحبی مسجد میں پڑھی برابر اچھا یہ بتائیے اس کے پنکھے کتنے تھے بلب کتنے تھے کیا یہ سوال آپ سے ہوں گے پوری اب چھت کا جائزہ لے رہے جب بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہوگا اس میں خوشی اور خزو پڑے گا وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا اس لیے جب قیام کرے تو موزے سوجوت پر اس کی نظر ہونی چاہیے